yan hai Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu ال کام جی دن ارکی ولی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خطا تو ڈر گزر کر مجب گزر کر بے سسو مجبور کیجبور کی اللہ بھ اللہ اللہ بھو اللہ اللہ اللہ بھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علو اللہ نام جو لمع لام شو د ان لمع لام خسودہ عل لمع لامہ گودہ Ooh. اللہ اللہ گو اللہ پورو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یاد کہا جس کسی نے بھی کہاں پوری آر جگل پے کسو مجبور کی عل اللہ عل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ نحمد و نسلی و نسلیم علیہ رسول کریم اما بعد فوض بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم علی. اسلام علیکم خواتین وزرات آپ کا میزبان جنید اقبال آپ کی پسندیدہ ٹرانسمیشن افطار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے ناظرین آج کا دن بڑا ہی قیمتی دن ہے آج دس رمضان المبارک ہے اور آج ہی رحمتوں کا عشرہ اپنے آپ کو ہم سے چھڑا کر لے کر چلا جائے گا آپ کچھ لمحے باقی ہیں کچھ ساعتیں باقی ہیں کچھ پل باقی ہیں اور یہ رحمتوں کا عشرہ اب ہمارے درمیان نہیں ہوگا کون جانتا ہے ناظرین کہ اگلے برس کس کو یہ رحمتوں کا شا میسر آئے یا کس کو میسر نہیں آئے لیکن ایک اور اہم نسبت اس دن کی اور ہے ناظرین وہ نسبت کیا ہے کہ آج پردہ فرمایا تھا اس ہستی نے کہ جنہیں ہم موسنائے اسلام کہتے ہیں آج پردہ فرمایا تھا اس ہستی نے کہ جنہوں نے واقعی اسلام پر نہ صرف احسان کیا بلکہ آپ وہ مددگار تھیں کہ جن کی مدد کے بغیر آج اسلام اس عروج پر پہنچ ہی نہیں پاتا جس عروج پر پہنچا ہے ناظرین میں بات کرتا ہوں ام مومنین حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا بنتے ہوئینت بن اسد بن عبد العزا بالقسا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں پہلی بیوی بی تھیں مشیر کار تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اگر ایک نگاہ ڈالیں ناظرین تو میاں بیوی بی کا ایک ایسا رشتہ حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ملتا ہے جس کی مثال جس کی نظیر آج ہم پیش ہی نہیں کر سکتے کون جانتا تھا ناظرین کہ دنیا کی ایک اہم ترین خاتون حضرت حدیجت القبرا رضی اللہ تعالی انہا بننے والی تھی کون جانتا تھا ناظرین کہ دنیا کی اہم ترین خواتین میں آپ کا شمار سف اول کی خاتون میں ہونے والا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زوجہ ہی نہیں تھی بلکہ آپ کی مشیر کار بھی تھیں اور آپ میں ہستی تھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار ایمان قبول کیا اور آپ ہی نے ان کی نبوت کی صداقت بھی کچھ اور باتیں کروں گا ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین میں کر رہا تھا کہ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے رحمتوں کا اشرا بھی بچھڑ رہا ہے اور ساتھ ساتھ آج کے دن حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں ہم انشاءاللہ اللہ منائیں گے آپ نے پر پردہ فرمایا تھا لیکن ایک بات تو کیا ہے ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی جتنے بھی جدید دور کی خود مختار خواتین ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم علم میں بہت آگے ہیں ہم سوچ بچار میں بہت آگے ہیں ہم فصاحت و بلاغت میں بہت آگے ہیں ہمارے اندر سیاسی تدبر بھی موجود ہے اور سماجیات کی تمام ترخوبیاں بھی موجود ہیں جائیے ذرا حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں جا کر تو دیکھیں کہ آپ ایک وقت میں ملکت الت بھی تھیں آپ سیاسی تدبر بھی رکھا کرتی تھی سماجی حوالے سے آپ کی بڑی نی... گہری نگاہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم اپنے معاملات کے اندر خصوصی طور پر آپ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے ارے ناظرین اس دور میں کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورت کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں تھی اور بیوی کو صرف ایک غلام اور لونڈی بنا کر رکھا جاتا تھا اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی الحا سے مشاورت کر کر کے اور ان پر یہ ثابت نہ صرف ان پر کیا بلکہ پورے معاشرے پر یہ ثابت کر دیا کہ ایک اچھی بیوی ایک اچھی مشیر بھی ہوا کرتی ہے اور عورت کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ جب وہ بیوی بنا کرتی ہے تو بہترین رفیق بھی بنا کرتی ہے آج ناظرین ان شاء اللہ ہم گفتگو کریں گے اسی طاہرہ عورت پر جنہیں ام ہند بھی کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی بھی آپ تھیں اور آپ محسنائ اسلام بھی آج گفتگو کریں گے کہ آپ کا کردار کیا تھا اور آج کے اس معاشرے میں جہاں جدید دور کی جدید خواتین اپنے آپ کو بہت خود مختار کہا کرتی ہیں دراصل ان کو ان کی سیرت سے کیا آخذ کرنا چاہیے میرے ساتھ نازمین آج اس ایوان میں تشید فرما آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر عزیز فقی السل شیخ الحدیث بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ قرآن قاری قرآن اللہ ماشاء اللہ آپ کو بھی بہت انداز گفتگو عطا فرمایا ہے محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور آخری میں تشریف فرمایا ہے نوجوان صنا خاں اللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک محترم جناب حافظ عامر قادری صاحب آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلامت کرتا ہوں مفتی صاحب رحمتوں کا اشرہ اپنا دامن اب چھڑا کے جا رہا ہے اور مقصرت کا شرا انشاءاللہ اللہ کل سے شروع ہو جائے گا حضرت وشال کا پردہ فرمانے کا اج دن یہ فرمائیے کہ سیدہ کب پیدا ہوں اور آپ کی والد کا نام اور آپ کی پیدائش کی جو معاملات ہیں وہ کیا تھے عرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدت النساء العالمین ام المعمین خدیجۃ القبر رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت واقع سیل سے پہلے ہوئی کیونکہ واقعہ سیل جو ہے وہ اربوں میں سال بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا, جب ہوتا جب ہے کیونکہ وہاں پہ باقاعدہ کوئی کیلنڈر جاری نہیں تھا تو بعض وہ واقعات ہوتے ہیں اس میں بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ پھر اسے دس سال پہلے پیدا ہوئے یہ واقعہ پھر سے دو سال بعد پیدا ہوئے تو آپ واقعہ فیل سے پہلے پیدا ہوئیں عام الفیل سے کوئی پندرہ برس کا مطلب عرصہ ہے اس سے پہلے پیدا ہوئی تقریباً عام الفیل سے پندرہ تو زیادہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی ٹوٹل عمر جو ہے پینسٹھ سال تھی چونسٹھ پینسٹھ چونسٹھ پینسٹھ برس ہے ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً پچاس سال جو ہے یہاں پہ گزارے مقائم و اجزمہ میں پچاس سال ہی کا عرصہ بنتا ہے عمل فیل کا ایک سال پہلے کی بات ہے نا تو اس اعتبار سے ام مومن رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف تقریباً پندرہ سال تقریبا بن جاتا ہے یہی میں آپ کی ولادت وہاں پر ہوئی اور آپ کے آپ کا نام جو ہے خدیجہ آپ کے والد کا نام جو ہے اور ان, وارد اور ان کے والد کا نام ہے عبدالض اور ان کے والد کا نام ہے خسع یہ خسئی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے یہ کسع ہی کی اولاد ہیں کہ ان میں سے دو بیٹیاں جو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے نکاح میں آئیں ایک تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو سفیان رضی اللہ علیہ کے بیٹی ہیں اچھا جہاں پہ جا کے رسول اللہ علیہ وسلم کا خاندان مل ابھی بتائیے کہ آپ کا جو لطب تھا جس سے آپ مشہور تھی وہ کیا تھا آپ کو طیبہ طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کی وجوہات یہ تھی کہ آپ نہایت ہی پاک دامن خاتون تھی نیک خاتون تھیں ایمانداری آپ کی مشہور معروف تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن جمال سے نوازا تھا نہایت باکردار کردار عورت تھی یعنی اس قدر باکردار عورت تھی کہ عرب کے اکثر مرد جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے نگاہ کے خواہش مند ہے اچھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ اپنے کردار کی مکمل طور پر پہ پابند تھیں بکر صاحب یہ فرمائیے کہ دیکھیں یہ آپ طیبہ بھی تھی طاہرہ بھی تھیں اس پہ ہم کلام کریں گے لیکن اب اس معاملے پہ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سسلم صاحب کا نکاح کیسے ہوا ناظرین بڑا غطیف موضوع ہے اور میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عمر المن حضرت سیدا خدیت القبرا رضی اللہ تعالی انہا کی سیرت کے حوالے سے اور کوشش کریں گے ناظرین کہ کچھ حق ادا کر سکیں گو کہ حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے جی مفتی صاحب آپ سے میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح کیسے ہوا اور کیا کچھ مطلب معاملات تھے اور کب ہوا بسم اللہ وحمد محمد محمد نکاح کے معاملات سے پہلے جو اس کا پس منظر ہے وہ میں بیان کرتا چلوں کہ حضور عالم اللہ علیہ وسلم مکے کے تمام تاجروں میں امین کے لقب سے مشہور تھے اب ابو طالب عام طور پر آپ کو کے لے کر جایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اے بے بے بے بھتیجے تم ایسا کرو کہ یہ مکے میں ختیجہ نامی ایک تاجرہ عورت ہے اور بڑی ہی دیانتدار ہے لوگ اس کا مال لے کر جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو آپ اس کا مال لے کر جائیے اور آپ بھی تجارت میں حصہ لیجی میرے پاس اتنا مال نہیں ہے تو یہ انہوں نے مشورہ دیا یہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی مشہور تاجرہ بلکہ التجار کہا جاتا ہے تو بہت مشہور دیانتدار تو آپ کو تلاش تھی ایک ایسے تاجر کی کہ جو آپ کا مال لے کر جائے اور بڑی بیانتداری سے وہ واپس لائے رکھیں گے مفتی صاحب اس کے بعد کے کی کیا معاملات ہیں لوگ سننا چاہیں گے ایک کالر کو بلکہ سب سے پہلے کالر کو اس ایوان میں شامل کریں گے السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو خبر ہوئی کہ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اماندار ہیں تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرا مال لے کر جائیں گے تو میں اوروں کو جتنا عجب دیتی ہوں جتنی اجرت دیتی ہوں تو میں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی یعنی ڈبل دوں گی علی جی کریم علیہ صلاح تیار ہوئے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کو آپ کے ہمراہ کر دیا اب وہاں پر جو سارے معاملات ہوئے کریم علیہ سلاط جب واپس تشریف لائے تو جتنا ہر سال حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور لوگوں کو بھیجا کرتی تھی جتنا منافع ہوتا اس سے ڈبل پروفٹ نبی کریم علیہ صاحب السلام نے لا کر دیا تو آکا علی السلام کی اس دیانداری سے بڑی خوش ہوئی اور پھر اپنے غلام سے تمام واقعات حالات پوچھے تو غلام نے بھی بڑی تعریف کی تو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفیسہ بنت ملیہ ان کا نام آتا ہے لیکن یا مشیر تھی مشیرتھی ان کو بھیجا کہ آپ جا کر نبی علیہ سلاح وسلام کو پیغام نکاح دی نبی کریم جی جی, جی, جی. نبی کریم علیہ سلاط والسلام کے پاس پیغام نکاح آیا اور اس طرح نکاح کے معاملات طے ہوئے کہ حضرت خطیجہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے جو بڑے تھے ان کو ایک جگہ جمع فرمایا نبی کریم علیہ سلاط والسلام ابو طالب کو اور اور جو خاندان تھے ان کو لے کر گئے اور ابو طالب جو ہے اس وقت نکاح میں موجود تھے اور حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی چچا امر بن اسد باپ زندہ نہیں تھے چچا امر بن اسد نے پانچ سو تلائی جنم جو ہے وہ میل مقرر کیا اور اس طرح ابو طارف میں خطبہ پتہ اور نکاح کے معاملات پیدا ہوتا ہے اب اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے. جی جی. فرمائی. فرمائی. اب اضافہ کر دوں کہ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ایک دو باتیں جو محدود نے لکھی حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے سے علم تھا کہ ان کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوگا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک رات آپ سوئیں تو اپ نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا سورج آپ کے گھر پر تشخیص لے آیا ہے اور پھر اس سے وہ روشنیاں پھیلی ہیں پورا مکہ اس کے روشنیوں میں نہا گیا مکے کا گھر گھر چمک گیا آپ خاص سے اٹھتی ہیں تو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل چچا چکرواد بھائی ہیں ان کے پاس جاتی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ وہ, وہ وہ مسلمان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے صدی اللہ تعالیٰ تو ان سے جا کر ساری بات بیان کرتی تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بہن بات یہ کہ تمہارا نگاہ اللہ کے آخری نبی سے ہوگا تو یہ اسی کے انتظار میں تھی اور یہ تجارت کا سارا کا سارا بہانہ تھا دیکھنا تھا جانچنا تھا کیونکہ غلام کو بھیجا مشرہ کو اور بتایا کہ سارے احوال بتانا جب کافر آ رہا تھا تو چھت پہ کھڑی ہوئی تھی آپ اور دیکھ رہی تھے کہ آپ کے سر پہ دو فرشتوں نے فائد کیا ہوا ہے اس کے پیغام بھیجا جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا اچھا اب اس میں دیکھیں ایک نقطہ جو بڑا لطیف اٹھتا ہے ورکاپ نوفل کا جیسے کہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے پروپوزل ان کا بھی جانا تھا یعنی ان سے بھی یہ بات ہونی تھی قصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواب میں جو ہے بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کا رشتہ جو ہے یا آپ کا نکاح جو ہے وہ وقت آخری نبی سے ہوگا مفتی صاحب ایک غلام میشرا ہمارے یہاں دیکھیں غلاموں کی بات پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا جاتا ہمارے یہاں اگر کوئی غلام کو بات کہتا ہے آ کر کے صاحب یہ بات اس طرح سے ہے تو اس کی صنعت کے لیے ہم کسی معزز آدمی سے جو ہے وہ ضرور بات طلب کرتے ہیں یا کوئی شواہد دیتے ہیں لیکن یہ کیا ایسی بات تھی کہ میشرہ جو کہ غلام ہے اس غلام کی بات پہ میرا جو ہے وہ یقین لے کے آ رہی ہیں کہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اسی طرح کی بات ہے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں یہ دو باتیں جو ہیں وہ ضرور آپ سے سننا چاہیں گے نازن رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقفی کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے آجم گفتگو کر رہے ہیں سیدہ حضرت خدیت القبرہ ودی اللہ تعالی علہا کے حوالے سے آج ان کے پردہ فرمانی کا دن ہے اور آج ہی ناظرین رحمتوں کا اشرا بھی ہم سے پچھڑا کے جا رہا ہے ان اللہ وقت کی کمی کے ساتھ ساتھ آپ کی کچھ کالز بھی شامل کروں گا اور دیکھیں گے کہ اس موضوع پہ آپ کیا کلام کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک دنیک بھائی مسئلہ قیام کو بھی سلا اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں تھوڑی دور سے بات کر رہی ہوں رپت بات کر رہی ہوں کہاں سے تھوڑی دور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے اور ام کو بھی سلام اور بھائی کو بھی بہت بہت سلام وعلیکم السلام جنید بھائی میں عامر بھائی سے کہیں کہ نے کوئی بہت پیاری فرمائیے کیا فرمائش کا کی مفتی صاحب ہم بات ہے غلام پر اتنے بڑے معاملے کے اندر ٹرسٹ کرنا کہ جہاں شادی کا پروپوزل بھیجنا ہو یہ کیسے اصل میں وہ غلام سے جو معاملات کی جانچ کی گئی باسپرس کی گئی دراصل وہ اطمینان قلبی کے لیے کی گئے تھے دل تو پہلے ہی مائل تھا برقع بن نوفل نے بھی خبر دے دی تھی پورا مکہ معذبہ ان کو صادق الامین کے لگت سے بغوارا کرتا تھا اور ان کی پاکیزگی اور تہارتوں کی خوشبوئیں جیسے مکہ کی درو دیوار سے آ رہی تھی سرکار دوران صلی صرف قلبی اطمینان کے لیے اپنے قریبی بندے کو بھیج کر یہ سارا کا سارا معاملہ تھا پھر جب واپسی ہوئی تو یہی ماجرا جو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جناب فرشتے جو ان کے سر پہ سہای کیے ہوئے ہیں تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وقا بن محفل نے بھی اسے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ بادلوں کا سایہ جو ہے ان پہ ہوا کرتا تھا ہمیشہ اچھا جیسے کہ نکاح کے معاملات مفتی صاحب نے فرمائے کہ اتنی ساری شخصیات نے اس میں شرکت کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھو نکاح کے معاملے میں تو خاص طور پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریبی افراد تھے جن میں آپ کے ابو طالب حضرت حمزہ اللہ عنہ اور آپ کے یار غار صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ ساتھ موجود تھے اس وقت نکاح کے نکاح خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور اس ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا کہ ہم اپنے بتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ ہم لوگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسمار علیہ السلام کے اولاد ہیں اللہ نے ہمیں اس مقدس گھر کی خدمت عطا فرمائی ہے ہم اس مقدس گھر کے خادم ہیں ہم لوگ پاک باز لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں اور پھر یہ ساری کی ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر کہا کہ میں اپنے اس مقدس بھتیجے کو جو کہ دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے کمزور مگر انقریب ان کا مرتبہ شوہر ظاہر ہونے والا ہے دنیا ان کو دیکھے گی کہ یہ کیا ہے میں ان کے نگاہ میں جو وہ خریجہ کو لیتا ہوں ٹھیک شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اسلام علیکم. अ, السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کیا آج کے دن ہارے ایرا میں ہیلو جی فرمائیے کیا آج کے دن ہارے ایرا کے اندر آپی خلاص اللہ وسلم پہ اچھا آپ کو بتاتے ہیں آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں بوپال سے مہین الدین ٹھیک ہے جی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان بھوپال سے کال کی آپ کا سوال کہ آج کے دن غیر ایران میں وہی نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا جواب ضرور آپ کو دیتے ہیں پہلے اس سے کلام کرتے ہیں کہ آج کے دن وہی نازل ہوئی تھی جنہوں نے سوال پوچھا کہ آج کے دن وہی نازل ہوئی ایسا کہیں نہیں ملتا ماہ رمضان میں شب قدر میں جو وہی کی ابتدا ہوئی تھی اور شب قدر کے مطابق فرمایا کہ فرمائیں کہ جس معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں کا معاشرہ جہاں پر فساد بہت زیادہ تھا جہاں پر بہت زیادہ تھی جہاں دور تھا اور جو مخلوق ملتی تھی اس کی جو ہے وہ اپنا پرست کیا کرتے تھے عورت کو جو ہے ایک غلام بنا کے رکھا تھا لونڈی بنا کے رکھا تھا باقی یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر بڑا برا سمجھا ڈاجا تھا کہ کسی متعلقہ یا بیوا سے شادی کی جائے جی جی کہ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ رہی ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال قائم کیا ایسا کام کرجازت ہو تو اس سے پہلے بن کا ایک بالکل اختصار کے ساتھ واقع کروں کہ ورقہ بن نفل ندی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تھا کہ ندی قدیم صلی اللہ سلاسلام کی عدم حضرت خدیجہ آ چکی تھی تو آپ کو لے کر کیونکہ جب پہلی وحی حاضر ہوئی تو آک علی سلاسلام کچھ خوف تاریخ ہوا تو سعید خدی ربی اللہ تعالیٰ نے دل جوئی کی اور ورقہ بن نوفر کے پاس لے گئی وہ تو رات کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے پڑھا اس کے بعد کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہوں گے اور میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو بکر سے نکالے گی تو یہاں ورقہ بن نفر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی اب رہی یہ بات کہ نبی کریم علیہ حساط اسلام نے پہلا نکاح ایک بیو سے کیا تو اس معاشرے میں جزیرت العرب میں بیوہ سے نکاح کرنا بہت مایور سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک نکاح کر چکی ہے اس کے بعد اس کا شور کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کو جو ایک چھوٹ سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ کھانے پینے کے درمیان میں آ جاتی تو اس کے ساتھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا تو نبی کریم علی حسرات نے پہلا نکاح آپ کی عمر پچیس سال ہے اور حضرت خطیج رضی اللہ تعالیٰ نے کی عمر مبارک چالیس برس ہے پہلا نکاح اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے اور بیوا خاتون سے کر کے یہ میسج دیا کہ جو جزویر العرب میں ہم سے پہلے عورت کو مایوس سمجھتے تھے اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرتے تھے تو ہم اس یعنی بری عادت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں بری روایت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں تو میری کریم کرے گی صلاحت السلام کا یہ کام اس لیے تھا تاکہ معاشرے سے یہ بات جاری رکھنے رکھنے رہے مفضل رہے مفضل ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اگلے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس سیوان میں کون ہیں السلام علیکم اور السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی میں اندور انڈیا سے محمود احمد قریشی بول رہا ہوں جی وعلیکم السلام قریشی صاحب فرمائیے بس یہ رحمت کا اثرہ ہے تو اس میں میں کیا سب سے زیادہ پڑھوں یہ آپ بتائیے آج آخری دن ہے اللہ خواہ اور اچھا. یہ پورا مہینہ ہے اس کا ہے دعاؤں کا تو کیا پڑھوں صاحب میں اور یہاں پہ سب لوگ سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے احنا. اور میں چار پانچ سال سے ٹرائی کر رہا ہوں آج میرا پہلی بار لگا ہے صاحب احنا. मेरा सुखवाल भी कराची का है मेरे ماشاء کا اچھا ٹھیک ہے آپ کی محبتوں کا قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اندور ہندوستان سے کال کی مفتی صاحب رحمتوں کا اشرا جا رہا ہے دو جملوں میں فرمائیے کہ کیا پڑھنا چاہیے اس پورے مہینے میں ویسے پورے مہینے میں یہی پڑھنا چاہیے اللہ کا یا غفور غفور اللہ سے اب وہ کے طلب کرنے چاہیے ٹھیک اچھا اب ہم بات کریں گے ہم نے ایک پہلو یہ ڈسکس کیا مفتی صاحب سے معاشرے کے اندر جہاں پر بہت برا سمجھا جاتا تھا کسی متعلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا اس کی کہ بڑھاپے کی ریلیز کو قدم رکھ رہی ہوں اب ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ پروپوزل بھیجے یا لڑکی والے پروپوزل بھیجیں لڑکے والوں کے لیے لیکن یہ جو مثال سیٹ کی ہے سیدہ نے یہ مثال کیا ہے بنیادی طور پہ دیکھیے یہ مثال تو رسم و رواج کو پلٹ دینے والی مثال ہے کہ جب اچھائی نظر آئے تو اس کو آگے بڑھ کے لے لینا چاہیے हुँ. اس کو طلب کر لینا چاہیے سید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا اس میں شرم و حیا کے دامن کو مد نظر رکھتے ہوئے براہ راست رشتے کا پیغام نہیں بھیجا تھا हुँ. بلکہ وہ جو آپ کے خادمہ نفیسہ تھی ان کو بھیجا اور انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علام سے بات کی کہ بھائی کیا کوئی شادی وغیرہ کا ارادہ ہے کوئی رغبت ہے آپ نے فرمایا ہے تو صحیح تو فرمایا کرتے کیوں نہیں ہو کہا مال و دولت نہیں دنیا کا جب میں جہیز وغیرہ دیگر چیزیں ادا کروں تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے بڑی باکمال اور باجمال اور وہ جو ہے آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہے اگر آپ کہیں تو میں بات چلا ہوں آگے یہاں سے انہوں نے بات کی اس انداز میں گفتگو شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکے کیا آپ علطم سے اوکے کیا پھر اپنے چچاؤں کو بھی خبر دیا ابو طالب کو اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہاں بھی مشورہ ہو, وہاں پر بھی مشورہ ہو. انہوں نے اپنے پھر چچا داد بھائی وقہ بن روفیل کو اور اپنے چچا جو ہے امر بن عاصد کو بلا کر دیے سارے کے سارے معاملے کو آگے بڑھایا اچھا ایک جو قرآن کی آیت ہے کہ جس میں آ... اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے آپ کو تنگست پایا اور غنی کر دیا ٹھیک ہے نا وہ جگہ تو दे اس آیت کا مفہوم اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ سیدہ کے حوالے سے اتاری گئی ہے بلا شبہ اس کے بارے میں ہمارے جمہور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ آئے طیبہ مجھے اللہ نے فرمایا حبیب علیہ صلاحۃ اللہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو اپنے فضل سے غنی کر دیا اس سے مراد حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مار ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات آپ کی خدمات آپ کا مال اسلام کی جڑوں میں ہے اسلام کی بنیادوں میں ہے ان وہ بنیاد جس پہ پورے اسلام کا خلا قائم ہے اسلام کی عمارت قائم ہے وہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی کی خیرات اس میں شامل ہے داخل, داخل ہے ایک بات یہ فرمائیں کہ یہ تو ایک بات ہوئی کہ جی عورت کا مرد کو پروپوزل بھیجنا ہے نہیں عورت کے گھر والوں کا مرد گھر والوں کو جو ہے پروزل بھیجنا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج تو بڑا اس کو مایور سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی والے کسی لڑکے والوں کے گھر پہ پر جو ہے پرپوزل تو یہ کہا جاتا ہے کہ ماض اللہ معاذ اللہ شاید ان کے رشتہ نہیں آ رہا ہوگا جس کی وجہ سے اتنا بٹک نہیں خدا خاصہ معاشرے میں اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو بڑی یعنی بے حی سے جو ہے کرتے ہیں تو کرنے کو نبی کریم علیہ صلاح و السلام اور حضرت رضی اللہ تعالی کے نکاح غور کرنا چاہیے جیسے کہ خطیجہ ردی اللہ تعالی عنہ نے خود جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھجوایا تو آج اگر کوئی کسی لڑکے میں اچھائی دیکھتا ہے وہ نیک ہے پاک پاز ہے اور پنجگانہ نماز کا پابند ہے اللہ کا بارک تعالیٰ کے شریف کے تمام آکام کو پورا کرتا ہے اور کوئی لڑکی والے اگر چاہیں کہ بھائی ہم اپنی لڑکی کے لیے ان کا رشتہ لے لیں تو پیغام بھجوا سکتے ہیں اس پہ شہری طور پر جب کوئی کباہت نہیں ہے تو معاشرتی طور, معاشر طور پر بھی کوئی قباہ نہیں ہونی چاہیے ہاں شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے رہی کام کیا جا سکتے ہے مفید صاحب میرا مقدمہ پھر وہی ہے کہ معاشرے میں تو ایک ٹرین سیٹ ہو چکا ہے کہ آج لڑکے والے پروپوزل بھیجتے ہیں لڑکی, لیکن والے, لیکن والے, بلو بلو لڑکی والے نہیں بھیجتے میں یہ بات ارض کروں کہ لڑکے والے بھیجتے ہیں بالکل صحیح ہے لیکن ٹرین جو ہے وہ بنانے والا کون ہے ہم لوگ خود ہیں نا ہمارا یہ معاشرہ ہے اور وہ ٹرین بنانے والے کون تھے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علی ساتستان کے پاس جب رشتہ آیا تو آپ والی سات الفظ نا کہ نہیں میں نہیں کرتا یہ غلط بات ہے نہیں آپ نے اسے سیو کیا اس کا مطلب ہے کہ جب آکا علیہ حسط نے کیا تو ہمیں بھی اس بات کو کیا کرنا کیا کروانا چاہ کی رہے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ کار رہا حضرت شرائب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت کا نکاح حضرت علیہ السلام سے کیا اور خود ہی رشتہ کیا حضرت صبح پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دادا لانا نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سال ابو صار جنگی رضی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ شرط میں گیا کہ تمہارے معافی سیب کی صورت میں ملے گی جب تم میری بیٹی جو کہ آنکھوں سے لنگڑی ہے پاؤں سے لنگڑی ہے ہاتھوں سے ڈولیوں سے نکالے میں کلام کرواؤں گا مفتی صاحب میں آپ سے نازی رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے ایک بات ٹائم کے ٹرانسمیشن اور رحمت کے اشرے کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب کیجیے تھے جی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے آپ سے کان مل دی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میرا نام سید شاہین اقبال ہے میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں شکاگو امریکہ سے بات کر رہے ہیں فرمائیے شاہد صاحب جنید صاحب ذرا مختار نے دن سے ذرا یہ پوچھنا تھا اس کو معاف کرنا آپ کے عنوان سے تھوڑا مختلف سوال کروں رہا نہیں رہا نہیں نہیں فرمائیے بالکل بالکل مجھ کو یہ پوچھنا تھا دیکھیں گے مزید میں تھوڑی سی ذرا سے لوگوں سے معلومات حاصل کیا تھا میں کچھ تشفی وقت جواب نہیں ملا فرمائیے فرما کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ حاصل کیا کس سلسلے وغیرہ ہیں اس سلسلے میں کچھ قرآن کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی جہادی اس پر جہاز یہ نہیں فرمائیے آپ کو اسپیسیفک کر رہے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں بھیک مانگنے کے سلسلے میں اچھا بھیک مانگنے کے سلسلے میں ٹھیک ہے بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے امریکہ شکاگو سے کال کی جناب عامر قادری صاحب مزید اس ماحول کو اور معطر کرتے ہیں باوے جن نست میر دل چرمداری ہے بابے جن I love rey ka اسٹار ٹائم کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اب رحمت کا اشرا بھی بس چند لیے ہے اور اس کے بعد ہم سے بجڑ کے چلا جائے گا شامل کرتے ہیں جناب ایک کو اور دیکھیں اس سیوان